بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَر اے نبی ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا تَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو نشانی تمہارا دشمن ہی چڑکٹا ہے